اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر اسمان سے ایک کتاب اتر تو وہ تو مسا سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں الف للے کو اعلانیے دکھا دو تو انہیں کڑک نہیں آ لیا ان کے گناہے پر پھر بچھڑا لے بیٹھے باد اس کے لیے روشن آئیتیں ان کے پاس اچک تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے مسا کو روشن غلبہ دیا